انفی ہے سما واتے ورد وختلا سے لے لے بل نہ لے لو نہ تخلیق ارز و سما میں نشانی ہیں صاحب نے اپلو فکر کے لیے بلکہ عقل کی بھی اگلی منزل ہے جہاں الباب جہاں کہا ہے. یہ لب لباب تو آپ جانتے ہیں نا تب کا ڈے رہا ہے جنہیں پنجابی کہنے یہ عقل کا تب کا ڈیا جسے ہوئے عقل کا ڈبے دباب اندازہ لگائیے کتنی گہرائیوں کی اثر ہے یہ ہے ارباب ال الباغ جی نے کہا ان کے لیے نشانی ہیں تخلیق ارض و کمائے اور اصطلاح لیل و لو نہار کے ارباب عقل و فکر کے لیے آگے سنیے یہ کون لوگ ہیں اللہ گینا اللہ یہ ہیں جو خدا کا ذکر کرتے ہیں کیسے ذکر کرتے ہیں وہاں گوشے میں بیٹھے ہوئے تصدیق کے اوپر قیامم و اللہ جنوبہم کھڑے بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں یہ کھڑے بیٹھے بیٹے کہا ذکر کرتے ہیں قرآن سے پوچھئے کیا کرتے ہیں جسے ذکر کرونا ذکر کے تمام آتے بڑھا وہ کائنات کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرتے رہتے ہیں یہ ہے ذکر عیضان قرآن کے جس کے لیے ایک تو صاحبان الباب دن الباب ہونا ضروری ہے اصل و فکر کی انتہائی گہرائیوں تک پہنچے گی پھر ان کے سامنے یہ, یہ, یہ معذور یہ عنوان یہ نسبلین یہ میشن یوں آنا چاہیے کہ کھڑے بیٹھے لیتے غور کرتے رہتے ہیں ہلکے سماوات اے ورد پر اور اسے کہا ہے کہ یہ ہے ذکر سباغ ذکر کے معنی یہ کسی چیز کو ہر وقت سامنے رکھنا آپ کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا یا تب فصروں نا اب ہمارے یہاں ذکر اور فکر دو اضافی اختلاحیں ہو گئی مکان ذکر اور مکان فکر وہ تو انہیں کو کہتا ہے یا تفکرون والوں کو اللہ زین یا رون اللہ یہاں ذکر اور فکر الگ الگ کہاں ہے لیکن ہمارے ہاں تو پھر جناب فکر تو ہو گیا نا مفکر فلاسفر اور ذکر کون ہو گیا امام غزالی سے پوچھ رہا ہوں آدھی عمر وہ فلسفے پہ کتابیں لکھتے رہے بڑے پائے سے کتابیں لکھتے رہے اور اس کے بعد پھر کانٹا بدلا گاڑی میں تو وہ چلے گئے کام میں بن گئے سو بھی اور باقی آدھی عمر جو کچھ پہلے لکھا تھا نا اسپیکر کی روح سے اس کی تردید کر کے چلے گئے ساری عمر ادے چلوکات اور آپ کو پتا ہے نا کہ ان کا نام صرف کتنا بلندی سے لیا جاتا ہے مانو غزالی تو آپ اویلیے نہیں تھا وہ غزالی کا پہلا دور وہ فکر کا دور انہوں نے کہا کہ وہ تو خود ہی ختم ہو گیا جب اب دور ہے دوسرے دور میں کیا ہے ہار اپنے فکر کی بات کے پیچھے لگ لیے دے رہے ہیں یعنی جو کچھ پہلے لکھا ہے اس کی تربیت کرتے جا رہے ہیں اب ہم پہ تو دونوں دور گزرے تھے تھا پوچھا میں نے نظر آج سے یہ جب وہ تنقید کا دور آیا تھا کہ یہ ایمان رزادی اپنی جو فکری چیز جو کی پہلی اس کی جو تربیت کرتے ہیں نا دوسرے دور میں تو وہ بھی عقلی دلائل سے کرتے ہیں تو میں نے کہا جب عقل کے پیچھے بٹ لے کے پھر سے ہو تو عقل کی روسے جو ثابت کرتے ہو بات کرے تو ثابت ہی نہیں ہو سکتے تو اصل کے متعلق تم کہتے ہو قابل اعتماد نہیں اور اگلی دلائل دیتے ہو اپنے ہی اصلی دلائل کی تردید کے لیے تو یہ تو اصل کا عقل کے ساتھ مقابلہ ہوا تو عقل تو قابل اعتماد نہیں اگر تمہاری پہلے دور کی عقل قابل اعتماد نہیں تھی تو اس دور کی ہے تو اعتماد ہو گئی سر یہاں پہنچنے کے بعد جب آگے پھر دلیل نہیں ملتی تو پھر وغدان آ جاتا کبھی یہ وہ بھات ہے نا یہ سمجھائی نہیں جاتا کسی یہاں ذکر اور فکر دونوں اکٹھے آئے ہیں ابھی زان مان اور آپ کبھی آگے چلیں گے تو نظر آئے گا کہ بڑی اہم چیز ہے ذکر اور فکر اکٹھا ہے یہاں یا تفقروں فیخل کے سمے بات ہے اور اس کے بعد کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں ربلا ما خدک کا ہمارے نشو وما دینے والے تو نے اس کارگاہ کائنات کو نہ تو باطل پیدا کیا ہے بات لمبی چلی جاتی ہے فلیٹوں کا نظریہ ہے کہ یہ ایگزٹ کرتی نہیں یہ وجود میں ہے ہی نہیں حقیقت میں تو خیولی ہے ہمارا عالم تمام ہلکا دام خیال ہے ہستی کے متفرے میں آ جائیے اثر عالم تمام ہلکا احدام خیال ہے اسے بادل کہتے ہیں اور پھر بادل کہتے ہیں جو تقریبی نتائج پیدا کر رہا ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ رب بنا ماخل کہا بنا کر صبح نہ عذاب النار یہ دیکھ لیں تو اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی چیز بادل پیدا کرتا ہے اور ان کے بعد اس کی دعا یہ ہے کہ ہمیں جہنم یا نار یا تباہ کرنے والی جو زندگی ہے اس سے بچانا بچانے کا یہ طریقہ ہے کہ کائنات کے اوپر وہ فکر کر دیں گے یہ صاحبانیں ذکر و فکر آ جاتا ہے اس سے آگے ایک بڑی اہم بات شروع ہوتی ہے ہمارے ہاں یہ علماء کرام یعنی انہوں نے تو مختص کر دیا اپنے لیے یہ ٹرم جو ہے یہ اصطلاح جو ہے عالم مجھے یاد رکھ ہے ایک دفعہ کی حساب نے یہ دوسرے شخص سے کہا کہ یہ پرویز صاحب بڑے عالم ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ انہیں اسکالر کو کہہ سکتے ہیں عالم نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے انہوں نے ساری عمر علامہ اقبال کو عالم نہیں مانا کا فلاسفر تو ہو سکتا ہے اسکالر ہو سکتا ہے جی ذرا اسکالر کا ترجمہ کر دیجیے آپ سب سے ہیں ترجمہ تو ہوگا عالم تو عالم تو یہ کسی اور کو مانتے ہی نہیں عملائے کے رام ان کے ہاں کے نصاب کو آپ دیکھیے پانچ پانچ چھ چھ سو سال پہلے کی سرجودہ وہ کتابیں کسی ایک شعبے کا تعلق انسانوں کی عملی زندگی سے نہیں سارے علوم نظری بیٹھے ہوئے اور ان نظری میں بھی یہ نہیں کہ جو واقعی کوئی واقعات ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں ان سے متعلق بات ساری عمر بات کرتے ہیں لا کر ازن کہ فرض کیجئے اور فرض وہ کیجئے کہ جو محال ہو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں جلدوں پہ جلدیں اس باتوں پہ چل جاتی ہیں <coughs> کہ آج جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں کرے میں روٹی کا فکر تو اور جتنے بڑے بڑے دلال دونوں طرف جاتے ہیں بول سکتا ہے نہیں بول سکتا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں کمرے بھر جاتے ہیں کتابوں اور یہ ہوتے ہیں اضواط منطق ہے اور ان کے ہاں کا بھلا وقت ہے عطاحت ہے سجاو oh, میں نے کہا کوئی ایک معصور ان کے نصاب میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا زندگی کے عملی مسائل سے کوئی تعلق ہے دین کے متعلق نقاح اور طلق کے مسائل پچہتر فیصد ان کے ہاں کی افتتاح کی کتابیں عزیزہ نے مان یہ, یہ جو جنسی مسائل ہیں ان سے مشتق ہیں باقی جو رہ گئیں وہ وزو اور تجم اور یہ چیزیں جو اس سے زیادہ بلند پایا ہوتے ہیں وہ بس ہیں کہ حضور نور تھے یا بچر تھے آج کل میں یہ بات بڑے زوروں پہ چلی ہوئی ہوتی ہے نا چلی گئی ہے یہ بات یہ عالم من جس میں معصوم کو کوئی دخل نہیں دے رہی ہیں یعنی یہ محسوس کائنات محسوس دنیا آنکھوں سے دیکھی جانے والی کانوں سے سنی جانے والی چی جانے والی یہ فزیکل ورلڈ یہ کائنات جس میں ہم بستے ہیں کوئی ان کا ذکر نہیں آؤ تو ذرا پوچھیں قرآن علم کی ڈیفینیشن ایک دیتا ہے علم کیسے ہیں ابھی جانے <coughs> 17 اوور تھرٹی سکس سترہ بٹا چھتیس ٹور بنی اسرائیل کیا ہے لا تک کو ماں لا لتا دہی علم جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت نگر بڑی ٹھیک بات ہے تو علم کیا ہوگا کہا یاد رکھو انا کلو ادائے کا کانا ہن ہو یہ جو تمہارے یہاں فزیکل سینسز جنہیں کہتے ہیں نا حواز خمسہ جو کہتے ہیں اس کے لیے قرآن کریم نے یہ ٹرم استعمال کی ہے یاد رکھو تمہارے دیکھنے کی قوت تمہارے سننے کی قوت تمہارے سمجھنے کی قوت ان میں سے ہارے کے متعلق پوچھا جائے گا کہ جس بات کے متعلق تم نے کہا تھا ہمیں علم ہے ان چیزوں کی شہادت ہے تمہارے پاس اس علم میں ان کی شہادت نہیں ہے قرآن اسے علم کی ڈیفینیشن نہیں رہتا وہ علم ان میں محسوس ہو جاتا ہے اور زندگی کی اس سطح کے اوپر تو جیوانا سارا کاروباری ہمارا اس محسوسات سے ہمارا یہ بدن ہمارا یہ جسم جسم کی یہ ساری زندگی اس کا سارا تعلق ان محسوسات کے اوپر ہمارا رہنا سہنا یہ زمین زمین کے مسائل ہاتھا کے ہاتھ چاند اور مریض تک بھی کیوں نہ اڑ جائیں ساری فزیکل ورلڈ کے مسائل آگے آپ جا کے آگے کہ ان مسائل کو آپ ان اقدار اور قوانین کے روح سے حل کرتے ہیں یہاں تو مومن آئے گا ان کی ڈیفینیشن تو یہی ہے اس کے نزدیک ایک استنا پہلے کر لی ہے وہ ہے وہی کہ جس میں صاحب وہی کی اپنی فیچر کا دخل نہیں دیتا وہ تو ہے ایک ایسی چیز وہ دیتا ہے لیکن دینے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کسے ہاتھ اسی علم کے ذریعے سے وہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جن کی سامنے خدا کی آیات بھی تیز کی جائے تو لامی خزبو اگر آنا وہ آنکھیں بند کر کے گہرے ہو کر اندھے ہو کر گونجے ہو کر ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے مومن وہ اپنے فکر کی روح سے قرآن کی آیات کو ایکسپٹ کرتے تو اس کو تو آپ چھوڑ دیجیے کیونکہ سورس آف کا لذیذ جو کنٹینٹ اس کے جو ہے جو مسن اس نے دیا ہے صحیح کا اسے وہ کہتا ہے کہ ادو اہ ادا بصیرت انا و مجباد میں نے تو میں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں تو اپ فکر بصیرت کی بنا پہ دیتا ہوں میں بھی ایسا کروں گا اور میری سنت کا اجتفاع کرنے والے بھی ایسا کروں گا وہ دعوت ایک کرتا ہے ان فرت کی بنا پر جو مانتے ہیں اس سے متعلق رہا ہے کہ وہ کبھی بھی بہرے گندے اندھے مانتے نہیں ان کو مانتے اصل و فکر کی روح سے مانتے وہ میں نے ارد کیا की سب سے پہلی چیز تو علم کی ڈیفینیشن یہ ہے یہ تو علم کی بات آئی وہ تو چھوڑتا ہی نہیں ہے ایسا پیچھا کرتا ہے بارے قرآن میں دو جگہ علماء کا لفظ آیا ہے ایک کو علماء بنی اسرائیل ہیں ان کو جو آپ چھوڑ دیجیے اور باقی جو ہے یہ حضر علماء کرام دے لیجیے انورٹڈ قوماسلام آئیے ہم دیکھیں قرآن علماء کہتا کہ ان کو ہے تھرٹی فائیو اوور ٹوینٹی سیون پینتیس بٹا ستائیس اٹھائیس علام طرح ان اللہ انزل المترا انضل منصمائے مان حجیز حضوم خان کے مختلف گوشوں کو سامنے رکھے بارش کے متعلق فار کیسے برستی ہے کیسے بارش بنتے ہیں کیسے ہوائیں لیے, لیے اڑتی ہیں المترا یہ بات یہ نہیں ہے کہ تم اپنے یہاں کے نظری باحق کے طور پہ کیا کرتے ہو یہ طرح سے لوگ ہے دیکھنا غور وی کو کرنا لفظ وہ آیا کیسے یہ کچھ ہوتا ہے اور افرنا بحث ہمارات مختلف ہم نظوان پھر ایک ہی پانی سے کس طرح مختلف قسم کی یہ سبزیاں نباتات پھل یہ اگاتا ہے کبھی اس پہ غور کیا ان پہ غور کیا کمل جبال جُدَدُنْ اور وہ شوبہ آتا ہے عزیزا من جو آج سے پہلے جس کو کبھی رالدن سائنس نے بھی اہمیت نہیں دی یہ علم حضرات پہاڑوں کی کٹانوں کا علم ہمیں خود نہیں پتا تھا ان کو دیکھتے تھے تو یہی نظر آتا تھا کہ آہا رہا ہے چھٹی بھی کہہ دے چاہ گئی آج اتنے اچھے کالا کچھ اس میں زیادہ کچھ نہیں تھا کیا یہ اعتراف ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ ابھی جی ابھی آ رہا ہے وہ خالد کلام وہ یونیورسٹی کے پروفیسر اس نے یہ موزوں لیا اپنا اور ان سے یہ چیزیں جو تھی مجھے موزوں ہوئی کہ یہ کتنا وسیع معذور سائنس کا ہو گیا ہے یہ پتھروں کا چٹانوں کا ان, میں یہ قرآن کی آج پیش کر رہا ہوں چودہ سو سال پہلے کتب مینار جدال ہے جدت ان بیس ان وہر مختلف ان الانبی بو د کبھی ان سے بھی غور کیا یہ کتاب سیاح بھجنگ رنگ کی ہے یہ سرخ رنگ کی ہے یہ سفید کی ہے کبھی غور کیا تم نے تو یہ کیوں اس کے لاب زیادہ ہوگا مان لانے کے لیے یہ جلا ملن نا سے وباب دے و لنحاء نے پھر اسے بھی غور کیا کہ انسان کے سرا مختلف بند ہے یہ سارے یہ باقی یہ چھوٹے چھوٹے جراثیم وغیرہ وہ کیسے ہو گئے مویشیوں کے اندر یہ اختلاف کیسے ہو گئے مختلف العان ہو تجاد اسی طرح سے ان کی نوعیتیں مختلف اقسام مختلف حسیتیں مختلف المترا کبھی اور سوچا بھی تم نے دیکھا بھی تم نے این جی بو کو کبھی اور سنیے بات تم کون سے کیا دیکھو گے کیا تمہیں انما لما اللہ من ہو العلماء ان پر غور و فکر جو کرنے والے ہیں ان کو لمحہ کیسے ہیں اور کہتا ہے ان علما کی یہ کیسیت ہے کہ جب ان کے سامنے چھپا ہوا وہ خدا دیکھتے ہیں توالکھتے کیا ہیں ہند اللہ عظیز القول غلبہ کتنا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے کائنات کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا سا سامان کر رکھے ہیں جب صلی اللہ ما یہاں لگوایا ہے اولا ما ہی ہے جو حقیقت میں صبح کو پہچانتا اور وہ ان ذرائع سے پہچانتے پہچاننے کے بعد ان کی کبھی یہ ہو جاتی ہے بہت ان کے خدا ان کے سامنے بے نقاب سامنے آ جاتا ہے اور اس حیث میں پھر وہ آتا ہے کہا پھر، کہا پھر، اس جلال کے سامنے اس کی عزمت کے سامنے یہ ہے جن کو علماء کا ہے قرآن کریم میں ابھی کا نہیں آپ کو پتہ ہے میں نے ابھی بت بتایا کہ ہمارے ہاں کے علماء علماء کرام ان کیفیت کی یہ حقین عظم ان کے نظر مطلب. ایک مثال آپ کے سامنے یہ نیا نیا لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا ہمارے سامنے کی بات دلّی میں نیا نیا تو یہاں تو ہر کوئی چیز نہیں آئے بہرحال اس کی طرف بہت سے مفتیوں کی طرف کتاب فرمائیے فتوا دیجیے جائزہ یا نا جائزہ مفتی محمد شفیع صاحب جیو بندی جو اب دلّی میں یا کراچی میں ہے دیوبند کے سب سے بڑے مفتی آگن ان کا فتوا ہندوستان بھر میں چلتا تھا اور وہ کہتے تھے باہر کی دنیا میں نہیں چلتا تو گویا علماء کی جماعت میں چوٹی تھی آگن جن کا فتوا کے معنی ہے ان علوم سے جو فیصلہ دے گئے خدا کا میں ایسا ہوا کہ پوچھ بیٹھے ان سے لوگ کہ جی یہ ایک لاؤڈ اسپیکر نیا نیا آ گیا ہے اس کے متعلق فرمائیے کہ اس کا استعمال کرن جائز ہے یا ناجائز اس کا جواب انہوں نے سوال اور جواب ایک رسالے میں لکھا میں اس لیے اس کا آج جگہ نام سے کرتا ہوں تو یہ لکھا گیا تو کسی نے کہا کہ صاحب بالکل غلط کہتے ہو یہ کبھی ایسا نہیں کہتے حوالہ دو صنعت دو میں نے کہا وہ تو ابھی زندہ ہے ان سے پوچھ لوں اُکر جائیں گے تو میں صنعت بھی دے دوں گا گویا یہ بات ایسی تھی جو دوسرے کہتے تھے کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ان کا رسالے کا نام ہے البدائے المفیدہ تھی حسمت صنع الجیدہ نام بھی یہ جناتی زبان اور بات ساری اتنی ہے کہ یہ جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں ان کے متعلق کے یہ ایک ہی ساتھ تک مفید ہو سکتی کے لیے اللہ اور یہی ہے باد سے وہ مظاہرے اور ان کے پاس آئے یہاں لیکن پھر یہ بہت بڑی تھی. عالم تھی تو وہ دو تین تھے کچھ کتاب دیکھ رہے تھے وہ آئی سامان کیا تو انہوں نے پوچھا کہ انسان ہمارے دار پر تقاتر امتحان ہوا ہے سے کہنے لگا کہ بھائی پھر آئیں گے اس وقت مانتا قرآن قیسا رہے پوچھا یہ تھا کہ آج بارش ہوئی ہے اس سال اور آپ کے ہم جاؤں میں انسان ہمارے قسط کے بتا کر گز رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آئیں گے ابھی آؤ نہ اندازہ لگاؤ کیا رکھیں انہوں نے اس میں لکھا یہ کہ مجھ سے پوچھا تو گیا مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس آلے کی ماہیت کیا ہے کیا کرتا ہے کام بڑا اہم تھا کہ کے مطابق دینا تھا ستوا تو بغیر معلومات کے کیسے متوا دے دیے جائے بات بھی ٹھیک کہا اس میں لکھا ہے کہ میں نے اس کے لیے پھر الیکینڈر ہائی اسکول بھوپال کے خدمت نے ذرا مجھے بتا دیجیے ہوتا کیا دینا ہائی اسکول کے سائنس ماسٹر وہ بھی برج نندن لال مسلمان نے معلوم کیا انہوں نے فرمایا کہ برقی قوت کی وجہ سے میں تو کم از یہ ماننے میں کامل کرتا ہوں کہ اصل آواز ہے اور اس کا انکار بھی مجھ سے ممکن نہیں کہ ثبوت مشکل ہے جو ملا ہے مضبوط کا جواب وہ یہ ملا ہے لندن سے اور یہ جواب ملنے کے اوپر مفتی صاحب نے اس نے فرما دیا کہ اس کا استعمال حرام ہے جاہر ہے اور آج مفتی صاحب کیا کوئی خطبہ ایسا دیتے ہوں گے جس میں سامنے کے موجود نہ ہوگا میں ارض یہ کر رہا تھا کہ جنہیں ہمارے یہاں ادام کہا جاتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ فتوی دینے کے لیے یہ کسی مالیت کیا ہے وہ بجنندن صاحب اسکول ماسٹر جو ہے ان کی طرف رجوع سنبھالتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا بھی مشکل ہے وہ کہنا بھی مشکل ہے اور وہ شریعت حقاق کی روح سے فتوا لے لیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے اور ان کے بعد میں اقتدار کا تو پوچھئے نہیں این اسی زمانے میں مفتی کفایت صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جائے گا اور اب میں نے کہا وہ دونوں کے فتوے ایک طرف رکھ دیجیے ہر مسجد کے اوپر چار چار لوگ کام نہیں ہوتے یہ علماء ہمارے یہاں سے جو میں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی سازش ہوئی ہے اسلام کے ساتھ علی اللہ نے وہ سارے علومِ سائنس جو ہیں ان سے تحقیق و تفتیق و تفتیش کے بعد وہ کہتا ہے کہ کسی کو عالم کہا جائے یہ ایک حصہ ہے جیسا میں نے ارسیہ اگلا حصہ آتا ہے اور وہ ہے اقدار و حدود خداوندی جو قرآن کریم میں ہیں لیکن ان کا علم اس لیے ضروری ہے کہ سائنس کے علوم کی روح سے فطرت کی جو قوتیں آپ کو حاصل ہوں ان کا استعمال کیسے کیا جائے وہ کیا جائے گا حضور خداوندی کے مطابق اس کے لیے ضرورت ہوگی ان افدار و حدود کے علم حاصل کرنے کی اور اگر یہ قوتیں آپ کو حاصل نہ ہوں تو وہ ان اختار و حدود کا سازو جانا زیادہ کی یعنی جس دکاندار کے ہاں بیچنے کی جنسی نہیں اس کا ترازو اور اس کے بعد کام کے آئیں گے اٹھائیں گے تو ساڑھے نال ہوں کیا ہے کہ وہ سب نو اٹھ کے کراو تے بٹے تو آ کے گندا جلیدار ہف جوڑ کے بی جاتا ہے اور متا تو کوئی دکان میں ہوتی نہیں فطرت کی قوتوں سے جو قوم معروم ہے وہ یہ کہ ان کو استعمال ہم نے جن حدود اللہ کے مطابق کرنا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا ان کے لیے کیوں نہ بینند حقیقت رہے افسانہ کا جب یہ حقائق کجل کر دیے گئے اب افغانوں کے اندر ہی کرے قرآن نے یہ کہا تھا عزیزا نے من عوام انسانوں کے لیے اور سب سے پہلے اس میں تو مومن سب سے پہلے آتا ہے 45 فائیو اوور تھرٹین پینتالیس بٹا تیرہ وہ سخر القما سماواتے و ماضی اردے جمی امن ہو اور دوم. اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے خدا نے اپنی طرف سے تمہارے تابے آئے تسخیر کر دیا ہے تسخیر کائنات عزیزہ نے مان یہ تھا مومن کا فریضہ اس سے یہ مومن اور متفی بنتا تھا ہم نے جمیع من ہو اس کی طرف سے جیسے یہ قرآن اس کی طرف سے نازل ہوا ہے اسی طرح سے اس نے یہ کہا ہے کہ تصویر ارض و سما کا فریضہ اس کی طرف سے عائد کیے ہوئے جمیئن یہ صرف چادر میں ریز ہی نہیں تو وہ تو جمین کہہ رہا ہے آپ مومن کے انم کی کوئی حدود مقرر کر سکتے جمیئن ہوتی قوم خون لیکن یہ تو غور و فکر کرنے والی جو قوم ہے وہ بات سمجھے نہیں ہے متخر کر دیا ویزا نے بن پاؤں کے نیچے آ گیا ہے ان کی آدمی کو ریخ آ جائے سخر الکم مستخر کر دیا ہے موم کے لیے اس نے کہا جو. اور یہی چیز تھی جو اس نے کہا کہ عالم ہے فقط مومن جاں کی نی مومن نہیں کرتا ہے دولات نہیں ہے کیا بات ہے اس طرح کہاں آیا ہے دولاد کو اب یہاں سے وہ سوال پیدا ہوا کہ اقوام مغرب نے تو صاحب سائنس کے یہ علوم بھی حاصل کر لیے اب وہ تصویر عرض کو پہلے قاری چیزے تھے اب وہ تصویر سما کی طرف بڑھ رہے ہیں تو کیا قرآن کریم کی روح سے آپ انہیں مومن اور مرتقی یہ کچھ کہیں گے کیا قرآن ان میں اور دوسروں میں فرق کرتا ہے اور میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہی وہ بنیادی فرق ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے تفصیل فطرت کے بعد اس فطرت کی قوتوں کو اپنے قبضے میں لائیں یہاں تک کی بات جو ہے اس میں مومن اور کافر جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں قرآن نے جو کہا تھا نا آزم سے وہ علامہ آدمۃ اللہ آدمی کے متعلقات تھا کہ اشیاء کائنات کا تمام علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہم نے آدمی کو دے دی ہے یہاں تک تو مومن اور کافر نہیں آپ کی جماعت کی اندر بھی مسلم دین نان مسلم فارے ہوتے ہیں <تصال> اب تو شاید نان مسلم کام ہوتے ہیں <تصال> تو میں پہلے تو میجورٹی ان کی ہوتی تھی بہرحال ساری دنیا کے اندر موجود ہیں وہ اس میں تو فرق نہیں فرق کہاں جا کے پیدا ہوتا ہے کوئی نہ نے ابھی ارد کیا کہ فطرت کی قوتوں کو مفخر کرنے کے بعد انہیں استعمال کس طرح سے کیا جائے یہاں ایمان و خود کا فرق پڑتا ہے ایمان یہ ہے کہ یہاں خدا کی مقرر کردہ حدود اور اقدار کے مطابق ان کو نو انسانی کی منفت کے لیے خرچ کیا جائے یہ ہے ایمان ایسا کرنے والے ہیں منہ پہلی چیز وہ یاد رکھیے فطرت کی قوتیں حاصل ہونے کے بعد جسے وہ حاصل ہی نہیں ہے قوتیں ہیں قبوتیں. اس کے لیے یہ سواری زیادہ نہیں ہوتا کہ اقدار خداولی کے مطابق وہ استعمال کرے گا نمکین آئے گی چیزیں نچوڑے گی یہ جو چیز ہے یہاں سے فرق پڑتا ہے مومن کا اوقات جو انہیں ان قوتوں کو حاصل کرتا ہے اور پھر اپنی مسئلے کو اپنے مفاد اپنی خواہشات کے مطابق کرتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ علم بالحواس بھی انہوں نے حاصل کیا فطرت کی قوتوں کو مسخر بھی انہوں نے کیا لیکن چونکہ یہ حدود خداوندی کے مطابق انہوں نے صرف نہیں کیا اس لیے ان پہ تباہی آ گئی اور اس تباہی سے انہیں یہ عدوم سائنس بھی بچانا پڑے قوت اگر نہ ہو تو اس کا غلط استعمال بھی جو ہوتا ہے یا تھوڑی سی ہو تو وہ بڑے نقصان تو اس سے بھی ہوتا ہے لیکن وہ بڑا کم پیمانے کا نقصان ہوتا ہے مثلا وہ کسی کے پاس صرف چاقو ہو اور وہ کسی سے وہ ڈر پڑے تو بہرحال کچھ تھوڑا چھوٹا موٹا زخم آئے گا اور اگر اس کے پاس پستول ہو اور وہ آئے سامنے تو, تو ایک باڈی ختم کر دے گا اور سینگن ہو تو پوچھو ہی نہیں کیا کرے گا کوپ ہو گاؤں اڑا دے گا ہوائی جہاز ہوے کی پوری زمین لائے گا اور اگر وہ ایٹم بم ہو تو پورا ہیروسیما اڑائے گا یعنی جتنی قوت زیادہ بڑھتی چلی جائے گی اگر ان قوتوں کو اس نے اقدار خداوندی کے مطابق فرق نہیں کیا ہے تو ان کا نتیجہ تا ہوگا بھائی یہاں آگے فرق پڑتا ہے مومن کیسے وہ ہیں عجیزا رحمان ہمارے یہاں اس کا ایک ہی ترجمہ ہے نا ایمان لانے والا بلیور جس کا ترجمہ کہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ خدا نے اپنی ایک شفت کی کہ المو المومن تو ہم تو خدا پہ ہی مان لاتے ہیں یہ خدا کے مان لاتا ہے المومن اس میں درکما بھی یہ مومن کہا کہ آگے بڑھ جاتے ہیں اس لفظ کا مادل امن ہے مومن کے معنی ہے امن دینے والا نو انسانی کے امن کا ضامن وہ خدا ساری کائنات میں امن قائم رکھنے والا تفات نہ ہو جائے اس کے نیچے یہ اس کی حامل اس کی کتاب کی حامل یہ امت اسے کہا تم نیچے درجے کے اوپر انسانوں کی زندگی کے اندر تم ہماری اس ویزا المومن کو بجا لانے والے مومن اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ نو انسانی کے امن کا ضامن ہوتا ہے اور جو اپنے امن کے لیے پخار کا محتاج ہو جائے ریسان ایمان اس سے کیا کہا جائے گا فرق یہ ہوا کفر اور ایمان میں جو میں نے ارد کیا اگر یہ افدار خداوندی کے خلاف استعمال کیا جائے گا قوتوں کا اس کا نتیجہ تباہی ہوگی فورٹی اوور ٹوینٹی ایک ہی آدھ پیس کرتا ہوں بیسویں وہ آیا تھا اس موضوع پر چھیالیس بٹ چھبیس ولاکن جائنا سمم و افسان و لافا اقوام سابقہ کی تباہیوں کے تذکرہ کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ رسول ان سے کہو یہ جو تمہاری مخاطب قوم ہے کہ یہ جتنی قوتیں جو کچھ انہیں حاصل ہوا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں جو ان افوان کو حاصل ہوا تھا جن کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات آج نہ ہو خاں ہیں ان کی زندگی پر انہیں تو اسے عزیز بھی اس کا حاصل نہیں ہوا جتنا ان کو حاصل ہوا تھا سما اور بسر اور خواہ میں نے کہا نا ان کی ڈیفینیشن یہ جی کہا یہ سب کچھ وہ رکھتے تھے ان کی بناتے انہوں نے یہ سارے ان ادور پہ محیط تھے یہ قوتیں انہوں نے حاصل کر رکھی ہوئی تھی لیکن اشارو ہم و نا آفیرا تو ہم منشین انسان و حاقہ بہم ما کان بہی یس جب انہوں نے قوانین و اقدار خدا سے راج بھرتا تو پھر یہ ان کا سم اور بسر اور فواد ان کے یہ سارے علوم ان کے کسی کام نہ آئے اور جس تباہی سے انہیں وارن کیا جاتا تھا اور وہ اس کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اس نے چاروں طرف سے ان کو پیش کیا چاروں طرف سے آج ساری دنیا ویزان مند پڈو سائنس میں اتنی ترقی کے باوجود ان کی کیفیت یہ ہے کہ جس جہنم میں یہ دنیا ساری اس وقت گھری ہوئی ہے تاریخ اس میں اس مثال بھی نہیں ملتی ہے گھیر لی ہے اس چیز نے کہ جسے ان سے کہا جاتا تھا کہ قوتیں اتنی بڑی اپنے قبضے میں اپنے قدرت میں اپنے قابو میں لا رہے ہو تو ان کے استعمال کا طریقہ بھی سیکھو یہ نہ کرو گے اگر ہر قوم نے اپنی اپنے ہی مفاد کی خاتری نے استعمال کرنا شروع کیا تو یہ اس قسم کی تصادمات کی جنگ ہوگی اب وہ خطرہ ان کو پیدا ہو رہا ہے کہ ایک قدم اور آگے بڑھے تو پوری نو انسانی سفر سے ختم ہو جائے گی کہا کسی کام نہ آ سکے گی یہ ہے وہ انسان جس نے فطرت کی قوتوں کو تو مسفر کیا انہیں اخبار خدا بندی کے مطابق استعمال کرنا نہ سیکھا وہ اقبال کے تین شیر جو بار بار میں پڑھا کرتا ہوں بار بار پڑھنے سے عشق نہ پیدا دش سور یہ جو تھا اخبار خدا بندی کے اوپر ایمان یہ نہ رہا اپنی مسلحتوں کے مطابق ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا اصل کو تعدع پر نظر کر عقل کی روح سے حاصل کرنا اس متا کو خداوندی بندی کے تابع طرف کرنے کی بات اس کو نہ سمجھ میں آئی نتیجہ کیا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے اختار کی دنیا میں سفر کرنا سکا اور جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ توہر کرنا سکا زندگی کی شب تاریخ تو عیلا نمان اخبار خدا بندی کی کے لے کعبہ کی روشنی سے ہی باہر ہو سکتی ہے اور تو ہمارے سامنے تین کروڑ آگے عزیزہ نعمان دو منٹ میں ختم کرتا ہوں ایک وہ کام ہے کہ جو فدرتی قوتوں کو علوم سائنس کے روپ سے متفر کرتی ہیں اپنے قبضے میں دیتی ہیں لیکن انہیں اپنی ہی مسلحت اور مفاد کی خاص استعمال کرتی ہیں اور نیکشنزم تو اس میں بدترین قسم کا ایک مطلب کیا اپنے ہاتھ میں دیا تھا. وہ جو یہ کرتی ہیں فطرت کی قوتیں تو بے پناہ ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں نتیجہ ان کا تباہی امداد باقی ہوتا ہے لیکن فطرت کی قوتیں تو ان کے پاس ہوتی ہیں دوسری کام وہ ہے جو فطرت کی قوتیں جو ہیں ان کو بھی حاصل کرتی ہے پھر انہیں اخبار خدا بندی کے تابع استعمال کرتی ہے انہیں مومنین کہا آ جاتا کرتا ہے اپنے آپ میں بھی امن میں دنیا بھی ان کے ہاتھوں امن کے اندر ہے اور یہ صرف منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی جاتی ہے یہ تو چاند و مریض تک پہنچی ہے مومن کی تو دنیا کی حد نہیں ہے بلازمانے کی یہ کہاں پہنچ سکتا ہے اور تیسری پھر فرق ایک اور آتی ہے کہ جن کے پاس فطرت کی قوتیں نہیں ہوتی تو اخبار خدا بندی کا سوال ہی ان کے سامنے نہیں آتا پہلی کو اقوام مغرب کہیے سائنٹسٹ کہیے دوسری کو جماعت مومنین کہیے اور یہ تیسری جو ہے سورت وزیر عالم اقوب کے چبل سارے دنید. اسے کہا ہی کچھ نہیں جا سکتا ویزا نے مومن کا مقام تو بڑا اونچا ہے یہ تو سفید آدمیت کے اوپر بھی وہ کام نہیں آتی کیونکہ آدم کے متعلق کہا تھا کہ آدم کو خدا نے صلاحیت دی تمام یہ علوم جو ہیں ان کے, ان کے علوم کے حصول کا ہے اقتدار ہم نے آدم میں دے دی تو جو قوم ان علوم کے اوپر یہ حاضری نہیں ان کو یاطر نہیں کرتے وہ تو مقام آدم پہ نہیں آتی بہرحال اقوام مغرب مومن کے مقام پہ نہیں تو آدمیت کے مقام کے اوپر تو ہیں اور پھر مومن کا مقام تو اس سے آگے آتا ہے اسی لیے اقبال نے ہمیں کہا تھا مومنین سے کہا تھا کہ بعد میں نہ رسیدی خدا کے میزوئی تو, تو آدمی کے مقام پہ نہیں پہنچا خدا کی تلاش है کیا کر رہا ہے بندے بزرگے باندھ یہ پہلا مقام ہے جو مقام آدمی پہ نہیں پہنچتا وہ مومن نہیں ہو سکتا مقام آدمیت بھی اس نے ان علوم کو مسفر کرنا ہے اس کے بعد اس نے کسی خدا کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق صرف کرنا ہے مقام وومن کیوں آ جائے گا تو جس قوم کے حصے میں مقام آدم نہیں آتا اگلی جان اس قوم کے حصے میں مقام مومن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو اس بار کچھ نام ہے اصمان سم میں تو وہ انتم با اباؤ تم قرآن کیسا کچھ نام ہیں جو تم اپنے بھی نام رکھ لیتے ہو تمہارے بڑوں نے ایسے نام رکھ دیے انہوں نے عبد رکھ دیا تم نے عبداللہ نام رکھ دیا اسلام سم میں نام رکھ دیے ہیں تم نے ورنہ یہ ہے ان کی اور جس قوم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ فطرت کی قوتوں کو بھی انسر نہیں کرتا پہلی علامت اس کی تو یہ ہے جو یہیں سے جہنم مجھ ہو جاتا ہے سب سے بڑی چیز ویزا نے من جانم کی کوئی حیوان بھی کسی حیوان دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا اپنی روٹی کے لیے ضلیل سمجھا جاتا ہے جنگل کے ان جانوروں کو جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ شیر مارتا ہے اور یہ پھر اس کا مارا ہوا کرتے ہیں جو کام اپنی روٹی کے لیے بھی دوسروں کی محکام ہوتی ہے عیزا نے مند میں ان کا تو مقام ہی بہت بڑا تھا وہ کام ہی آدم جی پہلی چیز یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری آکبت سنور رہی ہے یا نہیں ہے پہلی چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ یہ دنیا تمہاری سنوری ہوئی ہے یا نہیں جس کی دنیا نہیں سنورتی اس کی آف کبھی نہیں سنورتی کہ دنیا اور آکبت دو الگ الگ شو نہیں ہیں جو پودا اٹھتے ہی اگتے ہی مرجھا جاتا ہے وہ کبھی پھلدار درخت بن سکتا ہے कोई ہی نہیں سکتا یہ ناممکن ہے قرآن बार بار بار یہ چیز کہی ہے کہ من کانا تھی ہار ہی عامہ کا ہوا پھر آخر سے خاما جو آج کا اندھا ہے وہ قیامت میں بھی اندر ہی ہوگا یاد رکھیے یہ ہے آپ کے یہاں پرکھنے کی کسوٹی اس بار ہی کے پھر اخبار میں کہ وہ کل کے غم कुछ ایس پہ کچھ حق نہیں رکھتا کچھ حق نہیں رکھتا رکھتی جو قوم خود افروز و جگر سوز نہیں ہے اور وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ سردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں چاہیے اور وہ نبی عالم الناس نے کہ جو علم کی انتہائی بلندیوں کے اوپر تھا اخوق کے آلہ کے اوپر تھا اس نے یہ چیز یہ کی من کا نا جاؤ ماہو منے سوا جاؤ ماہو بہوا مغوم یاد رکھو جس کا کل کا دن اور آج کا دن یخ گزر گیا آج وہ آگے نہیں بڑھا یاد رکھو تباہ ہو گیا منے تباہ جاؤ ماہو مغہ ہم تو آج کی زندگی اور کل کی زندگی کہتے ہیں سوچ نے تو یہ فرما دیا دو دن اگر یقین ایسے ہی گزر گئے جہاں وہ کل کھڑا تھا وہیں وہ آج اگر کھڑا ہے مسلوم سمجھو کہ تباہ ہو گیا یہ تھی وہ من کی زندگی تو میں نے جو کہا تھا کہ بہت بڑی سازش ہوئی ہمارے خوازش یہ ہمارے سراب کے قلام کے ان تمام مقامات کو ہماری نگاہوں کی اور مسجد کو ایک مذہب بنا کے یہ تمام چیزیں جو رسوم سے بے روح کی نمازیں یہ روزے یہ اصطلاحات یہ علوم جو آپ کے دارالعلوموں میں پڑھائے جاتے ہیں مقادر میں ساری عمر ان بیچاروں کی اس کے اندر ترک ہو جاتی ہے مجھے کو ترس آتا ہے ان کے کا ویسے ہی وہ سرفانے والے ہوتے ان کے یہاں جا کے دیکھیے بےچاروں وہ جو جن کو کہیں کوئی کسی کام کے قابل نہیں ہوتے انہوں نے ایک مدرسے جھا دیں گے یوں بھی غریبوں کے یقینوں کے بچے وہاں آ کے وہ بھیگ کے ٹکڑوں کے تو وہیں پلتے ہیں کیا سائکولوجیکل ان کے اثر پڑ سات سات دس دس سال وہاں ان کا ضائع کر دیتے ہیں باہر وہ نکلتے ہیں تو ایک وقت کی روٹی کمانے کے قابل نہیں ہوتے دیتا. مانگتے تھے یہ ہے جو اور ان کے سند ان کو بارو تفریح علماء کرام کی دے دی جاتی ہے ریزا نمن دوسروں کا تو ایک کرے وہ بیچارے تو اپنے بھی ابھی کرتا ہے یہ تھا قرآن کی روس علم اسے کہتے تھے عالم یہ تھا مومن کا مقام یہ سارا ہماری نگاہوں سے کی اور ہمیں مطمئن کر کے بتا دیا کہ یہ ہے علم اور وہ ہے عبادت جسے کہا گیا میں نے ابھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں درد اگر ہم اکٹھے کر دیں گے تو اس موضوع پہ یہ باعث جو ہے سر درد سے حاصل ہو جائے گی ربنا تقبل منع فن پہن کو